اور میں حکومت تے شامل ہونے اکھنا آخنا کہ تصا کلمہ دوبارہ پڑھو اپنا تے نکل کے پڑھو نہیں تے تو آڈا کوئی مان نہیں تسا نال اور جس طرح اے حکومت والے تے بیٹھے ہوجبور ہاں پچھو آرڈر ادو ممبر رسول تے بیٹھے ہونے حکمت مجبور ہونے فرق صرف یہ بش کا حکم ہوں ساڈ تلا رسول دا.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 حضرت آدم علیہ السلام اور پہلے انسان نو لنگور دی شکل بنا کے وقایا گیا ہے اور سائنسدانوں دا نظریہ اے پڑھایا جا رہا ہے شعور طور پہ اے شعور کہ سارے نبی اور سارے انسان لنگور دی لو لنگوری نسلو اجرا لکھنا پیا میں لکھنے والے پچھاڑ جاؤ میں لکھن والے آنا جی اپنے پیو دے تہ بھی لکھ لو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 کا قانون جو بناونا حکومت نے وہاں صرف اکثریت ویسبلی کے زیادہ, زیادہ ممبران کیا کہتے ہیں زیادہ ممبران آخری ماں بہن کا یہ حق بنتا ہے کہ جردی سمے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 میں ایمان پھر گواہی دیا حق کتا لان دگ اپنی اپنی بہن نو، او چار دن دے ٹکر پچھاانی کھڑا ہے ایک کنجر خون بھی نہیں پچھاڑا تو سمجھ آئی نہیں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 اور اس گلے او پکی چھٹی مور ایسی لگا دیا دا کوئی ملا مفتی اس گل چیلنج نہ کر سکے نبی پاک سرکار دا وشال مبارک ہوا وشال مبارک تو بعد انسار مہاجرین صحابہ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 خلیفے ہمیشہ کردی ہمی فرمان دے دو جو صحابہ سنن سارے اختلاف مٹا کے انسار فرمایا، انسار فرمایا، پر وہ پیچھے چلنا یہ پیچھے تھوڑا چلا گئی نا کوئی نہ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 اے نورانی کی گ کرتا کوئی نیازی کرتا کوئی کازمی کرتا کوئی فلانے کی سمجھ نہیں لگتی ہے نبی مقابلے. دی نورانی مارو میری گل گل ہودی کے گالو. مدینے دے تاج دھار دی جتنے نبی نہیں بول سکتے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 بالاندا اوے کفر دی ہوا ظلم دی ہوا جرم دی ہوا فتنیاں دی ہوا بڑی تیز ہے ہاں دیوے بجھائی جاندے دی. ہیں مگر جیڑا مرد درویش ہے نا جنوں اللہ تعالی نے اسلامی حکومت دے گور سمجھائے نے انداز خوش روانا اسلامی حکومت دے انداز جنوں رب دتے نے نا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 ہوں ویک میںسم خدا کی کر کے آنا کا سوال سارے پکڑنا کوئی مائی دلال میرا جب دے دے بڈاک بڈاک دو لاشا کتنا میں بندیاں پیشوا کسم نانوتوی فلاں فلاں انہوں بریلوی شی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 سیا سیاپا خو خرابا کی رٹ ہوں کت کاف کافریا کت کت ایڈے ہلکے ہوئے پھر دن کے تھڈو لٹرین چ لکھین یعنی انہوں ٹٹی اس ویل بھول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 میں تکریر کی پتی. پھر جس طرح میں بولنا سی اللہ آئی, او کے فضل بولیا وہ ہیڈ ماسٹر آئی اسکول لگے بعد انہیں آخیا حضرت جی اصل لانت بھیجنے آئے اس تعلیم تے تھی ہر گل حق سے سانو دسی جو آخر جی سچ ایک نہیں میں دس ماسٹر پیش کر سکوں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 جڑا جد موڑ جہا بازار جاؤ اکبال اگوں کھلوتا کام سی نا کوئی شوبا چھ جتے نہیں افلا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 اس قانون نظام پاکستان پاکستان چلانت نہیں میری طرف کروڑ بار لانا ادھر رکھو چوری ہو گئی چوری ہو گئی چوری, چوری, چوری کر کے پیر جہے پنڈ چ لبیا کٹو لما دا کوئی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 جی نہیں آخا پہلی قوم ہو گندی قوم ہو تو میں نہ سنا تو میں گندا بادشاہ تو ایک ایسے گندی دے دے جی جڑے آخر نہیں دے تو فرمائی نے میں موڑا نہ قانون نے تنقید کر دیا میں دوسرا بندہ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 گئے گل کھا پچھلی بدل جی سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی گل جو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 غلامیوں تقلید وہاں مرد کے سبب ہے نظام جی نمر سبری ہے نظر سبری جہاں میں عام ہے قلب و نظر کو نگر کل اساڈا اسلام نہ جمہوری ہے نہ شخصی ہے خدائی ہے یکتائی ہے اللہ دا قانون نظام ہے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 جنہ نبیا ولیاں جنہ آخیا یہ غیر نے غیر نے اتوں برباد غیر نہیں یہ اہل نے احل اللہ نے احل اللہ نے اللہ والے نے غیر نہیں اللہ والا غیر کم کرے گا آکھے گا غیر کم کرے گا آکھے گا میں کیتا اللہ والا کرے گا آکھے گا رب کیتا ہے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 لیکن لیکن ہے کیونکہ ایسی شاید جس سامنے نا جس نال دل بہلا بہلے ہاں جی